السلام علیکم کے رحمۃ کے جی چل کوئی نہیں ہو جاتا ہے یہ تو بس روم کو یہی ہے کہ وہ رکھا کریں اوپن نہیں رکھا کریں وہ ہونا چاہیے مائک ہمیشہ کچھ نہ کوئی چلتا رہا کرے وہ ہو جاتا ہے کبھی کبھار آدمی اوے ہوتا ہے اس طرح ایسا ایشو نہیں ہے اس میں رکھا کریں مائک لیے رکھا کریں کوئی ایسی بات نہیں اچھا جی دیکھیے جی فصل نمبر دس تھی اس میں زرف فصل نمبر دس اس میں زرف مظربن سے گردان کیسے کرنی ہے سوالات کے اندر مذربون سے کیا تین مذرب مذہبان منصرون سے کیا آئے گا منصرون منصران ٹھیک ہے مذہب کے اندر سے کیا تھا مذہبان تھا اور منصروں میں کیا آئے گا منصران مناصرو اور مختلون سے کیا آئے گا مختلون مقتلانے مقاتل مقتل ہوتا ہے نا اردو کے اشعار کے اندر بھی ذکر ہوتا ہے مقتل قتل کرنے کی جگہ قتل کی جگہ مختلف اردو کے اشعار کے اندر اشعار ذکر کرتے ہیں مقتل مختلن مختلان مقاتل مکاتل اچھا جی اب کہتے ہیں جی مزاربو مساجد مدارسو کے معنی بتائیں دیکھیں مساجد مساجد بھی ذرق سیک ہے سجدہ کرنے کی جگہیں سجدہ کرنے کی جگہیں مساجد تو کیا آئے گا مسجدن مسجدان مساجد مسجد ان مسجد نا مسجد مسجد, مسجدان المسدان مساجدوں مساجد لیکن یہ خلاف القیاس سجدہ یس ہوتا ہے تو یہ کیا چاہیے مسجد آنا چاہیے تھا مسجد لیکن ہوتا کیا مسجد ہوتا ہے سجدہ یس جدو یس جدو عین کلمہ کیا ہے زمے والا ہے عین کلمہ زمے والا ہے تو اس کو کیا ہونا چاہیے تھا مسجد ہونا چاہیے تھا کل پڑھا تھا ہم نے اگر زمہ ہوگا تو کیا آئے گا فتح آئے گا فالون کا وزن آئے گا تو مسجد آنا چاہیے تھا لیکن یہ خلاف الکیاس ایسا ہے اس کو ہم مسجد پڑھتے ہیں آگے آئے گا مزار ابو مزار ابو جو ہے نا سب وقت یہ سب جگہ مارنے کی مساجد سب وقت یا سب جگہ سجدہ کرنے کی اور مدارس سب وقت یا سب جگہیں پڑھنے کی دراصا یا مد... مد... مدرسہ چاہیے مدرس... مدرسہ مدرسہ اتنے سے جمع کی آتی ہے مدارس ٹھیک ہے نا مدرسہ مدرسہ تم سے مدارس ہو آئے گا دو جگہ مارنے کی دو جگہ مارنے کی کیا آئے گا مذربانے مزرب دو جگہ مارنے کی مذربان تھا تو مذربانے دو زمانے مدد کرنے کے نصرہ یا سلوستہ تو منصرانے منصرن منصرانے ان کی عربی بناؤ یعنی عربی ہو گئی ہے مسجد بولا ہے مسجد ٹھیک ہے نا مسجد مسجد نہیں آئے گا خلاف الکاس ہے یہ ہونا اس کو مسجد چاہیے تھا ہونا یہ چاہیے تھا جو ہم نے قاعدہ پڑا تھا لیکن قاعدہ یہاں پہ لگتا نہیں ہے یہ کیا ہوگا مسجد اصل نمبر گیارہ یا اس میں آلہ اس میں عالی... ہاں آلہ مسجد جی مخصور ہوگا مسجد جو لفظ کسی اوزار جو لفظ مدارس مدرس مدرسہ تن سے مدرسہ تن سے یہ نا مدرسہ مفرد کیا آئے گا مدرسہ تن مدرستا نے مدارس مدارس پڑھنے کی جگہیں مدارس نا مدرسے مدارس کی جگہیں اب آ گیا یہ مدرستا نے مدرسۃن مدرستا مدرس مدرس نے دو تسنیا مدرستن کی جمع گی ویسے تو یہی آنا چاہیے تھا مدرسن مذکر کیا آئے گا مدرسن لیکن اس کی مونس آتی ہے مدرس تن مدرسہ مدرسہ مدرسن ہونا چاہیے نا مدرسن مدرس مدرسن اب اس میں آلہ. جو لفظ اوزار یعنی کام کرنے کی چیز کا نام اس کو سے آلہ کہتے ہیں, یعنی اوزار کا نام اس کے کہتے ہیں آلہ. گردان یہ فلون دیکھیں ذرا میں رو میں چلوں گا رو میں ایک ہوتا ہے کالم اوپر سے نیچے ایک ہوتی ہے رو جو سائڈ پہ چلنا وہ کیا ہوگی میف میں فلان فلون میں فلان مفا علو و ایک آلہ کرنے کا میں فلانے دو آلے کرنے کے مفا سب آلے کرنے کے تو مفا کا وزن جو ہے نا کا وزن ادھر بھی آیا تھا زرف میں بھی آیا تھا اور ادھر آلے کے اندر بھی آ رہا دیکھیں آ رہا ہے نا میں فلون میں ایک آلہ کرنے کا دو آلے کرنے کے سب آلے کرنے کے اچھا یہ بھی وزن آتا ہے مِف بھی آتا ہے مف فلاۃ اور یہ بھی کیا آئے گا مفائلو علو مف مفائلو مف آپ کی کتابوں میں اگر مفائلو عیلو لکھا ہو نا اس کو تو مٹا دیجئے گا اگر سیکنڈ رو جو ہے نا سیکنڈ رو اس میں کیا آئے گا مفائلو علو مف مفائلو اگر مفائلو عیل یا لکھی ہوئی ہو تو تیسری اس میں اس کو مٹا دیں یا اگر لکھی ہوئی ہو تو وہ ٹھیک نہیں ہے مفالتن مفالتان مفائلو ثرڈ لائن مفالن مفالان مفائلو مفالن مفالان مفاعیلو تو یہ مختلف قسم کے وزان آتے ہیں آلے کے لئے مختلف قسم کے وزان آتے ہیں مفا ای آپ کے آ ہے جمع کے اندر یا لکھی ہوئی سیکنڈ سیکن لائن کے اندر تو اس کو ختم کر دیں اور یا نہیں ہے مفا ہے تھرڈ میں ہے تھرڈ میں یا ہے سیکنڈ لائن کے اندر آ رہی ہے نا مس ہے اگر آپ کا مفا لو یا لکھی ہوئی اس کو مٹائے اس کو مٹائے اعلی کام کرنے کے لیے جو ہوتا ہے ٹول ٹولز جو ہم استعمال کرتے ہیں ٹولز بس okay. آج اتنا اتھوڑی ہے ٹھیک ہے تھوڑی ہے کینچی ہے استری ہے کینچی کو مکھ راسن کہتے ہیں हैं راج ان مکھال ان کا وزن آ رہا ہے نا مکھ راسن کی کہتے ہیں میکراس کینچی ٹھیک ہے استری کو کہتے ہیں مک واتن مک کے وزن پر تو یہ ان کے اوزان وزن ہوتے ہیں اس طرح ہی ترازو کو کہتے ہیں میزانن میزانن وزن کرنے کا علا ہاں ان کے عوضان انہی اس پر آئیں گے میزان۔ وزن سے ریکارڈنگ بہت امپورٹینٹ ہے وزن ساری سر کی بنیادی وہ ہے نا بھی بات چابی کو کہتے ہیں مستا ہن چابی کھولنے کے لیے آلہ کھولنے کا آلہ ہاں آئرن مست چابی کو کہتے ہیں فتح کرنا کھولنا یہ وہ ہو جائے گا جی بس آج اتنا ہی اتنا ہی اب آپ کی کلاس ان شاء क्लास ہوگی اب آپ کی کلاس ہوگی ان شاء اللہ ٹیوزڈے کو ٹھیک ہے ٹیوزڈے کو ان شاء اللہ کلاس ہوگی میں اس کو مکمل کراؤں گا دس پہ تاکہ ایک حصہ مکمل ہو جائے گا منڈے کو کلاس نہیں ہوگی میری اصل میں ابھی منڈے سے شروع ہو رہے ہیں وہ مڈ ٹرم ایگزامس ہیں مڈ ٹرم ایگزامز ہیں تو وینسڈے کو میری چھٹی ہوگی اس لیے میں وینسڈے کو میری چھٹی ہوگی تو میں اس لیے پھر ٹیوزڈے کو کلاس لے لوں گا ٹیوزڈے کو میں کلاس مجھے ختم کر کے پھر پھر نیکسٹ ویک پھر دوبارہ چھٹیاں شروع کر دیں گے پھر منڈے کو دوبارہ میرے اگلے فرائیڈے تک چلیں گے مڈ ٹرمس ان اب آپ ٹیوزڈے کو کلاس ہونی ہے کل انشاء اللہ ابھیان ہوگا رات کو کل ان شاء اللہ دس تک نیکسٹ فرائیڈے تک چھٹی ہو جائے گی نا پھر لیکن ٹیوزڈے کو کلاس میں لوں گا کیونکہ وہ میں کہہ رہا ہوں اس کو ختم کر دوں پھر اس کو میں ختم کروا دوں آپ کو ٹیوزڈے کو پھر تاکہ جب نیکسٹ وہ آئے تو ہاں میرے پیپرز ہیں مڈ ٹرمز ہیں ایم بی اے کے جو ہیں وہ کلاسیز ہیں تو شام کو ہوتی ہیں تو وہ پھر شام سے نو کلاسز ہوتی ہیں फिर तैयारी वगैरह भी करनी होती है तो सुबह के मदरसे के अंदर शाम के वक्त इसमें पढ़ना पढ़ाना होता है मुस्तान सरुन सरा मुस्त सरुन مستنصر مفول کا سیکھا ماضی اس کا استنسرا مظاہر اس کا یستن سرو مدد طلب کی اس ایک آدمی نے یستن مدد طلب کرتا ہے یا طلب کرے گا یستن اور مستنصر مدد طلب کرنے والا اور مستنصر جس سے مدد طلب کی جائے ٹھیک ہے مستنصر جس سے مدد طلب کی جائے ان شاء پھر کل انشاءاللہ بیان ہوگا رات کو دس پینتالیس تک دس پچاس تک دیکھیں منصور اور دیکھیں نسارا مدد کی ناسارا کے معنی کیا ہیں مدد کی ٹھیک ہے نسارا کا مانتا ہے مدد کی اور استنصرا کے مانے مدد طلب کی نسرا کے معنی کیا ہے مدد کی منصور کے مانے جس کی مدد کی گئی منصور کے معنی کیا ہے جس کی مدد کی گئی اور مستنصر کے معنی جس سے مدد طلب کی گئی مستنصر کے مانے جس سے مدد طلب کی گئی اور منصور کے مانے جس کی مدد کی گئی ٹھیک ہے وہ اگلے سال انشاءاللہ شاء آپ لوگ پڑھیں گے خاصے خاصے علم سیغا کے اندر پھر وہ آئیں گے خاصے آتے ہیں یہ علم و شرف عقیر جب آتی ہے نا چوتھے حصے کے اندر پھر آتے ہیں علم و صرف آگے پڑھیں گے اولین ختم ہو گئی تو پھر اخیرین کا تیسرا حصہ ہمارے نصاب میں اگلے سال پھر چوتھے حصے کے اندر وہ آتے ہیں اس میں سے تو خاصے ہوتے ہیں اس تن کے اندر طلب کرنے کے معنیٰ ہوتے ہیں یہ وہ ہوتے ہیں ٹھیک ہو گئے کہ